بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ستوں خلق کم نفسی حید و خلق منها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 اتولتا مغم و تبدل خبی سب کلو ام والم ان کا ناخروبن کبھی اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو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 کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گی وہ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 واللكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولو لهم وقولو لهم قولا معروفا اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معاشت بنایا ہے مد دو ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو وب تلیہ محتا الا بل نکا فنستم ان ہوں اشد فد فو ال اموال ولا تلوح وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ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 میں توکل والد والی بم میں توکل والی دانی وبو نل او کسوں نسوئی بم میں فروغ جو مال ما اور رشتے دار چھوڑ مری تھوڑا ہو یا بہت اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی یہ حصے خدا کی مقرر کیے ہوئے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ عُلُو الْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور جب میراز کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتے دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریک کلامی سے پیش آیا کرو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا اللَّهَ قَوْلًا سَدِيدًا اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننے نن بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا بس چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول بات کہیں ان سع جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے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 مِئَةِ الثُلُثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النَّفْثُ مُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ, بعد وصية توصون بِهَا أَوْدَيْن وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ, واحد مِّنْهُمَ السُّدُسٌ فَإِنْ كَانُوا ولا من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه من بعد وصيته دين غير مضار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 اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ضلع کا عذاب ہوگا منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُیُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا مسلمانوں تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں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 مہربان ہے یعملون السوء سون ثم یتوبون ثم یتوبون من قریب اک یو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 التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا يموتون وهم كفاظ أولئك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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَا بِفَاحِشَةٍ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى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 نقیم فور آتا تم اخدہ نقیم فوروں فلا ح شعور بتا ن اسمبین اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو اور پہلی عورت کو بہت سامان دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا بھلا تم ناجائز طور پر اور سر ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگ نہ مخد نمین تا اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد واثق بھی لے چکی ہیں ولا تنكي حوما نکح اباكم من النساء الا ما قد سلف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 حُلزِمَت عَلَيكُم أُممهاتُكمْ وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُمْ وَعَممَا تُكُم وَخَااتُكُم وَخَااتُكُم وَبَناتُ الْأَْضِ وَبَناتُ الأُخْتِ وَأُ مهاتُكُم اللاتِي وَأَخَواتُكُم مِنَووضَعَةِ وَأُم مَهاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائبُكُم اللاتِ فِي حُجُكُمْ وَرَبَائِبُكُم اللاتِ فِي حُجُورِكُم مِنْ اکم اللہ تی دخل تم بین فلم تک نو دخل تم بہین نفلا جناح کم وحل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 بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے کم کتاب اللہ علیکم و اکمل وارتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا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 بَعْضُكُم مِن بَعْ فَكِحهُ بِإِذْنِ أَهلِهِم وَآتُوهَّ أُجُرهُ بِالمَعُوفِ مُحصَنات مُحْصَنَاتٍ غَيرَ مُسَافِحاتٍ وَلَا مُتَّخِذاتِ أَخْدانَان.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 اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی عادی ان کو دی جائے یہ لوڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے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 وَاللَّهُ يريد أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کریں اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو يُرِيدُ اللَّهُ أَن خف خدا چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کر اور انسان تب کمزور پیدا ہوا ہے یادین کلو اموالا کم بین بل باخل تکون تجاولہ تجاو تن کم ولا سکم ان کا نبی کم رحیم مومنو ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ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 اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لذالنصيب من مكتسبوا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 اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور خدا سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ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 إابِماَا فَوَّلََ اللهَّهُ بَعْوَهُم عَلَى بَعضِ وَبِمَا أَنْ فَقُومٍِ أَموَالِهِم فَصَّالِ حَاتُ قانتَةٌ حَافِضاتُ لِغَيبِِ بِمَا حَفِ وَلَّ وَلا ت تَخَافُونَ نُشزَهُمَّ فَعِضُهُ وَحجُرُهُم فل کا نال مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہے اس لیے کہ خدا نے باز کو باز سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں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 القدر ہے وہ ان خف بَيْنِهِمَا شکو قبئی نہیں أَهْلِهِ حکم اہلی و حکمیہ دسلاحی و فک اللہ بَيْنَهُمَا ان کا نالی من خبی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 تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ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 کفا بلاہ کفا بلاہ نس اور خدا تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور خدا ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے مین اللہ حاد حل کلیم وا سینہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ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 اللہ دین اِتاب آز اللہ مسما مسما کم کبلی سوہ فنؤ دہ اللہ ادباری فنؤ دہ اللہ ادباری او كما اصحاب السبت وكان امر مفعولا اے کتاب والو قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لانت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا انش و کبھی وا دون دلی مئی یش رک بک منا خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے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 نلین کف آیا سوفنسلیم ناو کلو بدلنا دب کا نازی زن حکیمہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا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 وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے ان حکم تو عبد الماناتی الا و ادا حکم تم الناس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 تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے یا منو عقی اللہ منکم۔ تَأْوِيلًا مومنو خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہے ان کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ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 ولو انهم اذلم انفسهم جاء كفاستغفر الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے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 كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا, أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا عَجْرًا عَظِيمًا اور ہم ان کو اپنے ہاں سے عجرِ عظیم بھی عطا فرماتے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے وَمَ يُطِع اللَّهَا وَرَّسُلَ فَأُلئِكَ مَعََّذينَ أَن عَمَ اللهَّهُ عَلَيهِم مِنَ النَّ بِّينَ وَصِّطين وَصِّطينَ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 کف علیم یہ خدا کا فضل ہے اور خدا جاننے والا کافی ہے یا منو خود و کمف صبات او جمیا مومنو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 قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ امداً دیر لگاتا ہے پھر اگر تم پر کوئی مسئیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ نو لم تکم بین و بینم تک نکم و بینئی تنی کم تم اہم فوز افوزن اور اگر خدا تم پر فضل کرے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 ومن يقاتل أو يغلب فسوف اجرا تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلب پائے ہم انقریب اس کو بڑا سباب دیں گے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَوْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا یقولون ربنا افرجنا من هذه القرية الظالم اہلوها وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے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 بودا ہوتا ہے علم تو کفوی کم و عقیم تز فلم کتبہ علیہ ملکا فریقم یقین يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ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 الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٌ وَإِنْ تُصِبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكِ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 ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكلون اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو اور خدا ہی کافی کارساز ہے افلا جدو اختلاف بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي مِنْهُمْ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ مِنْهُمْ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 مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلُّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا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 فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ, ولا تتخذوا منهم وَلَيَّا وَلَا نَصِيرًا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 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أو جاءوكم, أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ فُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ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 اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتی پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو خدا نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی ستنا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم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 فَتَحْرِيرُ رَقَبًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَضِيئَةٌ مُسَلَّمَتٌ إِلَى أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ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 فدیتم مسلمت انلی و تحرین فمل فصیہ مشینی تعبت و کا نو علی من حکیم اور کسی مومن کو شایا نہیں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 متعمدا فجزاه جهنم فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولعنه واعد له عذابا عظيما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 پھر خدا نے تم پر احسان کیا تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو سب کی خبر ہے لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر علی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالهم فلا دینا بھی ام والیم ون فسم القین دن ود اللہ خسنا و فوجا دینا الدین اجما جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی جراتے ہیں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 اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں الله اکا ساہ قریب ہے کہ خدا ایسوں کو معاف کر دے اور خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ الله يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ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 تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہو چکا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے کم ان ان لكم کانکم ادوین اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو بشرتے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو عیزہ دیں گے بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ فَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ فِئَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِزَمَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ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 اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے کافر اس گات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یکبارگی حملہ کر دے اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گنا نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو مگر ہوشیار ضرور رہنا خدا نے کافروں کے لیے ضلعت کا عذاب تیار کر رکھا ہے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا فقول پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں خدا کو یاد کرو پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح ام کی حالت میں پڑھتے ہو بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے کماتا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 اور دیکھو دغہ بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا واستغفر الله ان الله كان غفور رحيم اور خدا سے بخشش مانگنا بیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے ولا تجادل الذين يخطئون انفسهم اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا کیونکہ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا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 تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور خدا ان کے تمام کاموں پر رضا تا کیے ہوئے ہے۔ ہا ان تمھا اولا اجادلتم عنهم في الحیات الدنیا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو قیامت کو ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا غفو اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا ومن یکسب اثما فإنما یکسبه على نفسه وكان اللہ علیما حکیما اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے ومن یکسب خطیب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 وَلَْلا فَضل اللهَِّ عَيكَ وََحْمَتُهُ ل همَم مَقائِفَةُم مِنْهُم أَ يقِّك وَماَا يُقِّونَ إِللاا أَن وما فُسَهُم وَماَا يَظّونَكَ مِنْ شَي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 اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے اور تم پر خدا کا بڑا فضل ہے لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس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 مات ما ما وس اور جو شخص سیدھ رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے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 وَإِن يدعون إِلَّا شَيْطَانًا کو یہ جو خدا کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو لن عِبَادِكَ نَصِيبًا نقیبم جس پر خدا نے لانت کی ہے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 وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے اولئیک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے مخلصی نہیں پا سکیں گی والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بحشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں آباد ان میں رہیں گے یہ خدا کا سچا وعدہ ہے اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے لیس بی امانی کم ولا امانی اہل الكتاب من یعمل سوئن یجزبہی ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا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 وین سال ہاتمین او امین فلا اک فلا اک ید نل جنولا مقیو اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی دل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی ومن احسن دینا من من اسلم للہ وهو محسن و محسن تبا اب حنیفہ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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ إِلَّا تِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَغْضُبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَعْفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا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 یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے وہ انم ولا جنا فلا جنا اس يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا فلحا وس الحت الف تحسنو و تتو احسن و, و تتوف الله كان بما ماتو نبیر اور اگر کسی عورت کو اپنے خامل کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو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 وا فما واتی و محفل او وہ لو سلین ات البلی وافاتی وافل اولا جن حمید اور جو کچھ آسمانوں میں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 وَلِلَّهِ وَلِ مَا في السَّمَاوَاتِ وما فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور خدا ہی کارساز کافی ہے اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ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 دونوں کے لیے اجر موجود ہے اور خدا سنتا دیکھتا ہے یادین آ منو کنو قوامین بال قسط شہد ولو شہد اللہ او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا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 خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے یا منو آ آمنوا آمِوا بِاللَّهِ وَررسُولِهِ وَْكِتَابِ الذي نَزَّللَ على رَرسُولِهِ وَكت وَْكتَابَِّ أَنْ الزَّلَمِن قَب وَمَ يَفُر بِاللَّهِ وَمَلا إِكَتِهِ وَكتُ بهِهِ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 پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ان کو خدا نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا بشر المنافقین لهم عذاباً علیماً اے پیغمبر منافقوں یعنی دو رخ لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے الَّذین اولیاء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 ان اللہ جامع جہنم جميعا اور خدا نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو دوزت میں اکٹھا کرنے والا ہے الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ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 منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکہ دیتے ہیں یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے وہ انہی کو دھوکے میں والا ہے. اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کی دکھانے کو اور خدا کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم مذبذبین بین لا الہا ولا الاحا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 دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم واخلصوا دينهم لله فؤلاء مع المؤمنین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 خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے ان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 وہ بلا اشتبا کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ضلع کا عذاب تیار کر رکھا ہے الله نفور اور جو لوگ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 فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ من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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعذوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا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 ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلظ بل طبع فلا يؤمنون الا لیکن عہد کو توڑ ڈالا تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں خدا نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں وہ عَلَى کف بُهْتَانًا عَظِيمًا اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب الْمَسِيحَ کولیم نل مَرْيَمَ رَسُولَ رسول و ماں قطلوہ و ماں سلبوہ شب وخت لفی لفی شکیم بھی ماں قطل یقین اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسا مسیح کو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 وفاح اللہ, اللہ حکیم بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور خدا غالب اور حکمت والا ہے وہ امل کتابی قبل موته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 من حرمنا عليهم احلت لهم عن كثيرا تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں حرام کر دیں اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر خدا کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے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 ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن فی العلم منهم والمؤمنون فلمی بما انزل کا وما انزل وما انزل من کا والم قیمہ فلام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 زکت دیتے ہیں اور خدا اور روزے آخرت کو مانتے ہیں ان کو ہم قریب اجر عظیم دیں گے انح کا کما نو ناد وَأوحَينا إبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى کوئی وَيُونُسَ سلئی وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دا زَبُورًا اے محمد صلی اللہ علیہ ولی وسلم ہم نے تمہاری طرف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 كفروا وظلموا لم يكن ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے خدا ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا اللہ قوری کو جہن نہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ہاں دوزق کا رستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے اور یہ بات خدا کو آسان ہے یا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 اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے یا کم ولا تک انسیحی سبل مؤ وسول اللہ و الله تم القاها الى مريم والروح منه فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انته خي والله لكم ان الله اله واحد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 فل مسیح ابدی وبول و میں عبادتی ہی وہ یست بل فسم ال جمیا مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجیب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات فَيُوَفِّيهِمْ اجورهم وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ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 اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آرو انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا اور وہ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے یا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 فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك تر جان يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن سینکم وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ اندیم اے پیغمبر لوگ تم سے کلا کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں